نسل <سؤال> اللہ بن اسمده والسحیلہ والسحیلہ والسحیلہ ونحب اللہ بن شہوری السکیدہ ومن سیئیہات اعوالیہ من یسیب اللہ حقابل اللہ ومن یغلل فلاح عادیہ واجہد ان لا الا اللہ وحدہ لا شریف لا واجہد ان محمدًا عزہ ورسولہ صلى الله عليه وسلم بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المزيد والقرآن القميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من تزيه ونفسه ونفسه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 وان تصوم خير الوقت ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران خذل الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اقرا یہ ہوتا ہے کہ تنا با حدیث پڑھنے والے ایک مسئلہ اس کے متعلق حدیث پڑھ لیتے ہیں یا پرانے مزید سے وہ مسئلہ پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ مسئلہ ان کے دماغ میں نہیں بیٹھتا اسی کے متعلق وہ کچھ اور باتیں اڑتی اڑتی دائیں بائیں گھومنے والی وہ دماغ میں بڑے پختہ طریقے سے بیٹھی ہوتی ایک مسئلے کا حکم جو قرآن میں پڑا ہے یا حدیث میں پڑا ہے وہ ذہن میں نہیں بیٹھتا بچپن سے جو باتیں سنتے آ رہے ہیں اس میں کا حکم جو انہوں نے سنا سنایا ہے لیکن وہ دماغ میں زیادہ پیسہ ہوا ہوتا ہے مثا کے طور پہ رت الیدین کا مسئلہ اسے آپ لے لیں کوئی بھی ایسا آدمی اور یہ دین کرنے کا قائل نہیں ہے اس کو آپ رت الگ کی حدیث دقت سے پہلے صحیح بخاری کے اندر اچھا صحیح بخاری میں جو عبداللہ عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز فرماتے رفع الیدین کرتے رقو پہ جاوے بھی رفع الیدین کرتے رقو پہ اس کا پھر رفع الیدین کرتے آگے عرفان ہے واہرا صحیح رفا قزاری کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رفتوں سے اٹھتے تو اسی طرح اور آپ یہ بیان کرتے یہ مسئلہ حدیث کے اندر موجود ہے اور آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ رکو یہ دین کس کس موقعے پر کرنا ہے عام پردی نماز میں تو وہ یہی کہے گا نماز کے آغاز میں رکو جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے اور دو پڑھ کے کھڑے ہوتے ہو یہ ہماری تھیوری ہے صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ مسئلہ اسی طرح سے ہے لیکن اس پر جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اگلی زندگی میں آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ دو رقصوں کھڑے ہوتے ہوئے جب تیسری رقب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رفیع کرنا چاہیے اس موقع پر رفیع نہیں کرتے وہ اوقات کون سے ہیں تین بھی کسی نے پڑے اب دو رفت تو نہیں ہے وہ دو رقطوں کے بعد تیسری رقب کے لیے کھڑا ہوتا ہے عام طور پہ لوگ اس وقت رفوئی بیان نہیں کرتے حالانکہ نبی ریا ہے ان کا طریقہ کیا ہے کہ دو رقطوں یہ دین کرتے پھر اسی طرح مثلا ایک آدمی ایشا کی نماز میں مثلا شامل ہوا جبکہ امام دوسری رکعت پڑھا رہا تھا پہلی رکعت نکل گئی اب امام صاحب تشرو میں بیٹھیں گے اس بعد میں آنے والی مختلی کی یہ بھی ایک رکعت ہوئی ہے یہ کیا کرتا ہے امام صاحب کی چونکہ دو رکھتے ہوئی ہیں انہوں نے تو اس کے رفی کرنا ہے لیکن کی ابھی ایک رکت ہوئی ہوتی ہے یہ ہی صاف اپنی رین کر دیتا ہے اور پھر جب ہم تیسری رکت کے لیے اٹھتا ہے تیسری رکت پڑھ کے چوکی رقب کے لیے اٹھتا ہے اس مقتدی کی دو رقطے ہوتی ہیں اب اس کو یہاں پہ رن کرنا چاہیے یہ نہیں کرتا امام کی ابتدا کو صرف رکن میں منتقل ہونے کے اندر ہے ہر حرکت میں امام کی ابتدا امام اگر خارج کرے تو کیا مختلف بھی کرے گا نہیں امام سیدے کے دوران اگر قوم کو جوڑنا ایڑیاں ملانا بھول جائے تو مختلف اس کی ابتدا خلا کر کے مفلی اس کو یاد ہے تو وہ ایڑیاں ملائے گا امام نے آخری وقت میں تبرک نہیں کیا بھول گیا ہے مختلف کو یاد ہے وہ تبرک کرے گا امام جگہ اور مخصوص کاموں میں ہے جن میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. پھر اسی طرح امام صاحب چار پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں اس نقصی کی کتنی رقیں ہوئی ہیں تین اچھا امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ اپنی تین رقطیں مکمل کر کے اٹھتا ہے تو رفڑی وین کر لیتا ہے حالانکہ چوتھی رقم کے لیے اٹھتے ہوئے ربوڑی بیان کرنا کسی آیت یا حدیث میں نہیں ہے یہ ایک میں نے آپ کو بچال دی ہے کہ حکومت یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں کتابوں سنت سے ثابت شدہ ہوتی ہیں وہ دماغ میں نہیں بیٹھتی یا ان کو دماغ میں بٹھانے کی کوشش نہیں کی جاتی لیکن سنی سنائی باتیں وہ دماغ میں لوگ بٹھا لیتے ہیں کیونکہ ایک عرصے سے اس کو سنتے آ رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے میں موجود ہے لیکن جب امن کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ بار بیمار سے نکل جاتی ہے تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ آئل جو بنیادی بنیادی ہے ان کو بار بار سہرایا جائے یہ مشرق نسخہ میں عرب ممالک میں اب پھیلا ہوتا ہے کل ان ہمارے پاس ہوگا کے احکام مسائل شہری کے افتاری کے اور اسی طرح دیگر احکامات مفصل سلائل کے ساتھ کئی بار آپ کے سامنے بیان کیے لیکن ایک بسبہ پھر ان کی صرف اجمالی طور پر توہرائی کر لیتے ہیں تاکہ وہ ساری باتیں دوبارہ ذہن میں یاد آ جائیں اور ہمارا یہ رمضان کا رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان تم پر روزہ فرض ہے تمہیں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور کسی بھی آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے اگر کوئی آدمی بلا ازرے ترئی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو وہ مسلم کے حلوانے کا حقدار نہیں ہے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگریل نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم ابو ابوداؤد ابن ماجا نسائی، ترملی وغیرہ تقریباً خطبہ کے بھی حدیث ہو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے نمبر دو نماز قائم کرے نمبر تین زکات ادا کریں نمبر چار رمضان کے رونے رکھیں اور نمبر پانچ اگر اس کے ساتھ ہے تو بیت اللہ کا حج کرے یہ پانچ کام جس بندے میں ہو جائیں گے وہ بندہ مسلمان ہے لوگ تو اس کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں جو مسلموں کے گھر میں پیدا ہو گیا جب تک وہ سلیف گلے میں نہ لٹکائے کے آگے ہاتھ جوڑ کے نہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے مسلمان ملک میں رہتا ہے لہذا مسلمان لوگوں کا تو کنسپٹ اور نہ اسلام کے بارے میں مختلف ہے لیکن اسلام نے جو نظریہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان آدمی کی جو تعریف کی ہے کہ مسلفا کون ہے اس کے اندر آپ نے ان پانچ چیزوں کو شامل کیا ہے کہ یہ پانچ چیزیں جس بندے میں ہوگی گی تو ہیرو علی سالت کی گواہی آج کا قیام زکاط کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا وہ بندہ مسلمان ہے اسی طرح اللہ تعالی پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے لوگ سمجھتے ہیں جی مان لو کہ اللہ ہے بس یہ اللہ پر ایمان ہو گیا نہیں اسے اللہ پر ایمان نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برط کو عبد القب کا وقت جب نویرا اسلام کے پاس آیا ان سے پوچھا تمہیں پتا ہے ایمان کسی کے حل تدرونا مل ایمان بلّہ واحدہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریف پر ایمان لانے کا کیا معنی معنیٰ کہنے لگے اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل کر جانتے ہیں تو آپ نے ایمان بلّہ وحدہ کا معنی کیا بتایا کہ توحید و رسالت کی گواہی نما زکات کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا اور بالے زبے سے خود پانچواں حصہ ادا کرنا یہ ایمان باللہ ہے ایمان کے چھ ادان ہیں نا اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان نبیوں پر ایمان یوم آخر پر ایمان اور اچھی بری تقریر پر ایمان سب سے پہلا رکا د میں کہہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں کیا اس کا اللہ پر ایمان ہے نہیں اللہ پر ایمان کب ہوگا جب وہ پانچ کام کرے گا تو اید و رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے زکات ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور اگر جہاز کے نتیجے میں اس کو مال گنیمت ملتا ہے تو اس میں سے پانچواں حصہ میں تم بعد نہیں مانتا یہ کام کرے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ایمان کا ایک رکن پیدا ہوا ہے ایمان باللہ لا آگے ایمان بالملائکہ بالرسل ایمان بالآخرت ایمان بالفر ایمان, ایمان بالکتب یہ بھی باقی ہے تو روزہ رکھنا یہ فرق ہے اللہ تعالی نے اس کو فرض اور لازم قرار دیا ہے ابتدائی اسلام میں چونکہ روزہ رکھنا ایک مشقت والا سارا نے اس کا ذکر پرانے مجید میں بھی کیا ہے کہ پہلے اگر کوئی آدمی افسانی کے بعد سو گیا تو اس کے بعد کچھ کھا سکتا تھا بعد میں یہ رخصت دے دی گئی کہ شہری تک کھاؤ پیو تو بہت مشکل کام تھا لوگ آتی نہیں تھے تو اسلام نے رخصت دی کہ جس کا جی چاہتا ہے روزہ رکھ لے جس کا جی چاہتا ہے فضیا دے دے اگر کوئی یا ہے رکھ لے اور اگر کوئی سدیا دے سکتا ہے سدیا دے لے چاہے ہٹا کٹا ہے مان لوا رکھنا چاہتا مشقت پیش آتی ہے تو وہ سدیا دینے کی رخصت دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ دین یوتیم بول رہا جو آدمی طاقت رکھتے ہیں سدیا دینے کی وہ ایک سسٹین کا سدیا دے دے یہ رخصت بیمار یا مسافر کے لیے نہیں تھی نکلی کام کرے گا ہی اللہ خون اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے ظہر ہے پھر بعد میں اللہ تعالی نے یہ حکم منسوخ کر دی اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے نادل فرما دی کچھ ہفتہ کے بعد کہ شاہ ر اللہ اللہ کی بال قرآ کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے یہ لوگوں کے لیے سر چشمہ ہدایت ہے حق و باطل کے درمیان خراب کرنے والا ہے تو فمن چاہیتا بالکل شاہ راہ جو آدمی اس مہینے کو پالے جس کی رمضان کا مہینہ آ جائے فر وہ روز امر خان مریضن اور جو آدمی مریض ہے کیا سفر یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا روخت وہ بعض کے دنوں میں گنتی کو پورا کرے جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ روزے پورے کرے یوریز بھی والا یوریز مل رہا یہ جو طریقہ ہے فی کو ختم کر کے روزے کو لازن قرار دینے والا کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے وہ کیا کرے ایام کے دنوں میں گنتی کو تعداد کو پورا کرے یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ تم پر آسانی کر دے جل دوسرا بیکل اس ہے وہاں تاکہ تم رمضان کی تعداد اور گنتی کو پورا کرو ان دو مقاصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے سار کو ختم کر اب ابھی کچھ لوگ کہ کوئی آدمی اگر زیادہ برا ہو گیا ہے یا زیادہ بیمار ہے طریقہ ہے تو اس کی جگہ پر فزیا کھانا کھلا دیا جائے تو جائے. ایسی بات پرگیز نہیں ہے اسلام نے اس کو کر دیا. پہلی آیت میں حکم تھا کہ وہ بیمار اور نسخہ سے روزہ نہیں رکھتے, بات بارے رکھ سکتے وہ بعد والے دنوں میں روزہ رکھ لے جو آدمی طاقت رکھتا ہے وہ فضیا دے لے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو آدمی رمضان کا مہینہ پاتا ہے وہ روزہ رکھے بیمار اور مسافر بعد کے دنوں میں روزے رکھے یہ ہم آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے اور اس لیے ہے تاکہ تم دنوں کی تعداد پوری کر لو دوسری ایپیے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرا دے اب یہاں پہ ایک سوال ہے ایک آدمی وہ بیمار ہے مستقل مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا دو سال چار سال پانچ سال ویسے یہ بات یاد رہے کہ جو آدمی لمبا مریض ہوتا ہے نا مستقل مریض لمبا مریض وہ آدمی سردیوں کے دنوں میں روزے رکھتے سر چاہے کوئی شوگر کا مریض ہو یا کوئی اور مریض ہو سردیوں کے دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مسلسل نہ رکھے رو دے ایک دن روزہ رکھ لے دو تین دن چھٹی کر لے دو تین مہینے مسلسل سردیوں کے آتے ہیں تین مہینوں کے اندر اندر چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں مختلف اوقات میں روزہ رکھنے کاٹ سکتا ہے اگر پھر بھی اس کی ہمت نہیں ہے اتنا زیادہ مریض ہے کہ وہ دو سال تین سال مسلسل بیمار ہے اللہ آپ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا جب وہ مریض صحت مند ہو جائے جو اس کے ذمہ روزے ہیں وہ روزے رکھ لیں مایوس ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر کوئی آدمی بیمار رہ کر فوت ہو جاتا ہے اور روزے کے ذمہ ہے پھر کیا, کیا جائے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سیاح والی جو آدمی اس ہار میں فوت ہو گیا کہ اس نے روزے رکھنے سے فرق روزے اس کے ذمہ سے رمضان کے روزے ہو نظر کے روزے ہو کفارے کے روزے ہو کسی بھی چیز کے روزے ہو روزہ اس پر فرض تھا لیکن وہ رکھ نہیں سکا تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھیں اولیاء کو بھی یہ رقم نہیں تھی کہ مرنے کے بعد وہ سیڑیاں دے دو بلکہ شریعت نے مرنے کے بعد اس کے اولیاء پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ اس کی طرف سے روزہ ہی رکھیں گا وراثت لینے کے لیے تو سارے باغ آتے ہیں تو جو فرض ہے وہ کرے میت پر حج فرض ہے میت نے حج نہیں کیا کسی کی بنا پر اس کے اولیاء اس کے اولیاء میں سب سے پہلے حج کرے ترکے کی تقسیم بعد میں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ذمہ روزے ہیں وہ روزہ رکھا جائے یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے میت کے ذمے زکات فرض تھی لیکن کسی دنوں میں وہ عموماً مثلا ایک آدمی رمضان میں عام طور پہ لوگ زکات رمضان کے دروں میں آ کے بیمار ہو گیا زکات نہیں دے سکا اب اس کے اولیا پہلے اس کے مال کی زکات ادا کریں بعد میں وراثت تقسیم کی جائے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اس حال میں خوف ہو گیا کہ اس کے ذمہ روزے تھے تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھیں پھر یہ روزہ رکھنا اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اولیاء بڑھ جاتا ہے جان نہیں پھوج اور اس قدر اہمیت ہے کہ ایک آدمی اگر روزے جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا اب اس کا طریقہ کار کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کر رہی ہے اللہ ابو الخیط العبی عدالم इफ्तारी के बाद सारी रात खाते पीते रहो कोई नहीं हस्ता के सभीदा सुबह रात की तारीकी से ज्यादा रोशन हो जाए इसको सुबह सादे कहते हैं वो जब चुनक पड़े उफ़क पर, शिवालन चुनूबन सुफेदी फैल जाए उस वक्त खाना पीना बंद करो जब तक वो सुफेदी नहीं फैलती उस वक्त तक खाते पीते रहो یہ اللہ العالمین کا بنیادی رخ یہ ہے اصل کہ جو ہی وقت ہو جائے آپ کو کیلنڈر ٹائم ٹیبل بے شمار مل جاتے ہیں پتا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وقت ختم ہو جاتا ہے اسے گا شہری کا وقت ختم اور نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اصل یہ ہے جتنے منٹ پہ شہری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایک رقمہ بھی بند آنا یہ ہے اصل اصول اور قانون اس کے اندر اسلام نے کچھ تھوڑی سی رخصت رکھی ہے رخصت کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو طریقہ کار ہی ہے نا سپیکروں میں اعلان کرتے ہیں لوگ روزے دارو اللہ نبی کے پیارو شہری کر دو افتاری کر دو اسلام اس طریقے سے بنا کر اس کو تصویر کہا جاتا ہے اسلام نے کیا طریقہ کار اپنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال رضی بلالیہ ابو جب آزان دیتے ہیں تو تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ کہ شہری کا وقت ختم ہو گیا ہے بلال تو رات کے وقت آزان دیتے ہیں اور بلال آزان اس لیے دیتے ہیں لیکن آ پاخم تاکہ جو لوگ قیام کر رہے ہیں تحج پڑھ رہے ہیں وہ خبردار ہو جائے کہ وقت تھوڑا نیچے شہری کرنے اور جو لوگ سو رہے ہیں وہ بیکار ہو جائیں شہری یعنی کا وقت کرنے یعنی شہری کا وقت لگانے کے لیے اسلام نے کیا طریقہ بنایا ہے آزان دینے کا آزام دینے کے بعد پھر یہ شہری کا اعلان کرنا اسلام اس کی قدر اجازت نہیں دیتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسریب قرار دیا ہے اور منع کیا ہے کہ کوئی آدمی ایسا کام نہ کرے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد میں گئے تو وہاں کا کازام دینے کے بعد کچھ اعلان تھا لوگوں کو بلانے کے لیے آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے شہید نا پم اللہ ان کے ساتھ تھے اپنے شہتے ہیں وہ بروج بھی نا مسجد اس بدتی آدمی کی مسجد سے لے کر ہمیں باہر چلے جائیں نبی اسلام نے بنا کیا ہے اور یہ تنظیم کہتا ہے تو خیر عرض کر رہا تھا کہ تب اس اصول کے اندر اس بنیادی کام میں نبی نے سلاب و نے یہ دی ہے کہ جب تک آزان شروع نہیں ہو جاتی اس وقت آپ کھا پی لیں لے سمایا کلو الابو ہتنا کھاؤ پیو مکتوم رضی اللہ تعالیٰ آزان دے. حدیث کے رابی کہتے ہیں وہ اس وقت تک آزان نہیں دیتے تھے جب تک یہ نہ کہتے صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے انہیں بتایا گڑیوں کا ٹائم تو کھا لیں بنیاد کیا ہے کہ جو ہی ٹائم ہو کھانا پینا بند کر دیں یہ ہے اصل اس میں رخصت کیا ہے کہ جب تک آزان شروع نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ کھا پی لیں جو ہی تو ہو کھانا پینا کھا اس کے اندر بھی پھر تھوڑی سی مزید رخصت شریعت نے اور دی ہے وہ کیا ہے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی آدمی آزان کی برتن ہاتھ میں ہے اصول تو یہ ہے کہ کوئی آزان آئے وہ ختم منہ کے قریب بھی لے کے جا رہا ہے وہیں روک روکنے اصول تو یہ کہتا ہے لیکن جو چیز انسان نے ہاتھ میں اٹھا لی ہے اب اس کے اس اٹھانے کی لاج رکھتے ہوئے شریعت نے رخصت دی ہے کہ فلا فلاں جو اس نے اٹھا لیا ہے آزان کی آواز سنتے اس کو رکھے نا ہے تاریخ کو رقابے کو سے سارے ہو جائے اسے کھا لے پی لے چائے پی رہا ہے لسی پی رہا ہے پانی پی رہا ہے تو وہ پی لے اپنی حاجت ضرورت اس میں سے پوری کر لیں ایک مجلس میں آپ کو یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ سکھائی گی کہ کچھ رخصتیں قدرتی ہیں اور کچھ رخصتیں مصنوعی لوکی بنائی ہوئی اسلام نے رخصت صرف اس قدر دی ہے کہ جو بستن ہاتھ میں ہے اس سے اپنی حاجت پوری کر لے اب لوگوں نے اپنی طرف سے اس سے بھی آگے رخصتیں بنائی ہوئی جب تک آسان ہوتی رہیں کھاتے رہو یہ نہ کسی آئے کا ترجمہ ہے نہ عید کا ہے پھر کیا کرتے ہیں کہ جو ہی آلان شروع ہونے لگتی ہے وہ جو بھی کرو چائے ڈالو چائے ڈالو پتہ ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے اور اوپر سے اس وقت جناب چلو رخصت ہے یہ رخصت نہیں ہے یہ عیدہ ہے رخص یہ ہے کہ اگر خدافتہ ایسا ہو جاتا ہے خزان شروع ہو گئی ہے پتا نہیں چلا وقت کا تو ٹھیک ہے شہری آخری وقت میں کرنا افسر اور بہتر ہے آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ میں کھانا کھانے میں آدھا گھنٹہ لگاتا ہوں مثلاً تو آپ کو چاہیے کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے کھانا شروع کریں شہری لیٹ کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آٹھ دن پہلے شروع کریں اور پھر جب دیکھا کہ ایک منٹ رہ گیا بھی ادان شروع کر دینی ہے تو وہ چاولوں کی پرات آپ جائے جی ہاتھ والی چیز تو کھانا جائے دی. یہ کام نہ ہو رخصت کو رخصت ہی رکھا جائے اس کے آگے اپنے اندر اس کے اندر اپنی طرف سے آگے اضافہ نہ کیا جائے پھر ربیے کریم اللہ علیہ وسلم شہری کے دوران کھجور بھی کھاتے تھے سرما جیسے نعمت نسک اتو خجور یہ بہترین شہری ہے اسی طرح اختاری نویر کلام خجور سے کرتے یو پیرولا چاندے کھجورے دس سے کم سوارات عربی اصول اور سواری کی روح سے اس کو کہتے جنا کی لت دس سے کم پر بولی جاتی ہے دات یا اس سے کم کھجورے کھاتے اگر کھجورے نماز پڑھی اور کھانا پینا کھا پی تو ہمارے ہاں یہ وہ غریب ماحول ہے ایسا ایسا بنتا جا رہا ہے کہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اور اذان کے بعد دس تک میں شہر کے جماعت کھڑی ہوتی ہے چند ایک بندے جماعت میں شامل ہوتے ہیں باقی کیا جیت ساری کر رہے ہیں اور آخری رقص میں آ لوگ ملنا شروع ہوتے ہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور اسلام نے رخ ضرور دی ہے کہ جب کھانا حاضر ہو بندے کو بھوک لگی ہو تو پہلے نماز ادا کرے پہلے کھانا کھا دے نماز بعد میں ادا کرے رخت ہے اس بات کی لیکن یہ نہیں کہ بندہ جان بوجھ کے کھانا سامنے حاضر کر کے بیٹھ گیا یہ اتفاقی صورت ہے کبھی ایسا ہو جائے ازان ہو گئی کے ساتھ کھانا کھا رہے کوئی بات نہیں نماز باپ نے پڑھ لیں لیکن پتہ ہے کہ اس وقت ازان ہوتی ہے اور اس وقت کھانا لے کر بیٹھ جائیں کھانے کے لیے تو یہ ہیلہ ہے اور اسلام نے ہیلا یہ منع کرا دیا سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کی افطاری کا وقت ہو گیا یعنی جو ہی سورج غروب ہو فون روزہ رفتار کر دے اب تو خیر یہ روش کم ہو گئی ہے آج سے تقریباً سات آٹھ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے یہ روزنامہ نوائے وقت جنگ خبریں وغیرہ ان پہ لکھا ہوتا تھا مثال کے طور پہ غروب کا وقت بات بج کے پندرہ منٹ اور اس ساری کے ستارہ منٹ. اس ساری دو منٹ لیٹ اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں میں کچھ شعور بیدار ہو گیا ہے اب وہ یہ کام نہیں کرتے صرف غروب آفتاب کا ہی وقت رکھتے اسی طرح کچھ مساجد میں بھی ایسا کیا جاتا ہے بلکہ انہوں نے تو کیلنڈر ہی ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جو غروب آفتاب کے دو منٹ بعد وہ کہتے ہیں کہ حق وغیرہ کا وقت ہوا ہے کیوں؟ تاکہ سورج اچھی طرح غروب ہو جائے یہ اخلاق اخلاق فرماتے ہیں کہ سورج غائب ہوتے ہی اس تاریخ کا دو اور فرمایا کہ میری امر اس وقت تک خیر پر رہے گی ماں اچل اور فسرا جب تک وہ اس میں جلدی کرتے رہے تاریخ جلدی کرنی چاہیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور پھر روزے دار کا سارے سارا دن وہ بڑی احتیاط کے ساتھ گزرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل نمکی صاحب بہت بل امل آدمی آ جاتا نہیں رہتا ہوں بس آبا ہوں جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بول رہا ہے ٹی وی دیکھتا ہے گانے اللہ کی نافرمانی والے اعمال کرتا ہے چھوڑتا آگاہ لاتی اور جھوٹے احمد اللہ کی نافرمانی والے احمد نہیں چھوڑتا صلی اللہ آج یدا نہیں آگاہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک ہڑتال نہیں چاہیے وہ کرتا روزے کا تو مقصد کیا ہے لاحلہ تم, تم،, تم پہ روزہ فرد ہے تو مستقی بنو پرہیزگار بنو اور ایک آدمی وہ مستقی پرہیزگار نہیں بنتا صرف شہری کھاتا ہے ساری کھاتا ہے سارا دن بھوکا پیارا رہتا ہے اللہ کو کوئی مانتا نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا آدمی کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ کو اس نے بھوکا رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ روزہ کیا ہے تو دن میں سستا پیدا کرے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر سب دیکھ لیے کتنی شدید گرمی ہے دوپہر کے وقت حلق خشک ہو جاتا ہے روزہ دار آدمی وہ اس گرمی کا توڑ کرنے کے لیے ساتے پانی نہ آتا ہے اس کو کھانے میں بند ہو کے لوگوں کی نظروں سے اوچھے ہو کے آدھا, آدھا گھنٹہ نہاتا رہے گا کہ تھوڑا سا تبدیل کو سکون آئے اس کو دیکھ دیکھو اب اگر وہ پانی کے دو چار بوٹ پی بھی لے کسی جی کو پتہ تو نہیں چلے گا کہ پیتا اس لیے کہ اللہ نے منع کیا یہی وجہ ہے نا اور کو کوئی ماننے نہیں ہے صرف اور صرف یہی چیز باقی رہ تنہائی ہے کوئی دیکھا نہیں کسی کو کوئی علم نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کا حکم مان کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ پانی کا ایک گھوٹ کو کیا ایک کترا بھی الگ سے نیچے نہیں اترنے دیتا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر ہی مانو کہ اللہ کا خوف پیدا ہو صرف کھانے پینے کے بارے میں نہیں اور بھی بڑی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے ان سے بھی بچے اللہ کا حکم مشروبات بہترین معبولات کھانے پینے کی اشیا نہیں کھاتا پیتا جو اللہ حکم ہے تو جہاں اللہ تعالحم مان کے حالات تو یہ پاقیدہ چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے روک گیا ہے وقتی तो طور پر تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے عبید نظر اور گندی چیزوں کو گندی باتوں کو بڑے افعال اور آغاز کو بھی طرح کرے یہ رونے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سماط ہے تم پر ہونا قرض ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا یہ جلد مقصد کیا ہے لا اللہ تاکہ تم مستقل ہو پرہیز دار ہو اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو یہ نہیں کہ جس بارے میں آیا اللہ سے ڈر لیے اور جس بارے میں جی ہاں اللہ کے ڈر کو دن سے نکال دیا ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے زماعت